سورت الحجر یہ بھی مکی صورت ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا پتہ کیسے چلتا ہے اس کی آیٹ نمبر چورانوے کے اندر اس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور یہ جو ہے, یہ مکہ کے ابتدائی دور کی بات ہے مکہ کے ابتدائی دور میں کیونکہ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار کھل کر اسلام کی عام تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے آئٹ نمبر چورانوے کے اندر ٹھیک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ کھل کر اسلام کی تبلیغ کیجئے تو یہ مکہ کے اندر ہی ایسا ہوا تھا کہ شروع میں کچھ اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دیتے رہے بعد میں کہہ دیا گیا تھا کہ اب آپ کھل کر دعوت دیجئے ٹھیک ہے تو ایک چیز تو یہ اس کے اندر ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آئے گا حضرت لوت علیہ السلام کا حضرت شعیب کا اور حضرت صالح علیہ السلام یعنی ان سب کا قصہ ذکر ہوگا انتہائی اختصار کے ساتھ اس میں سے اور ہجر یہ قوم سمود کی بستیوں کا نام تھا ہجر قوم سمود کی بستیوں کا, کا ذکر آئت نمبر اسی میں آئے گا اس میں آئت نمبر اسی جو آئے گی اس میں آئے گا ہجر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا قرآن جغرافیہ کے لحاظ سے کہ قوم سمود قوم سمود وہ قوم تھی جو اپنی عقل کے گھمنڈ میں تھے عقل کے حوالے سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کہ ایسی بستیاں بنائی ہوئی تھیں ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے نیٹ پہ جا کے مدائن سالح آپ لکھئے مدائن سالح اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا پہاڑوں کے اندر کس طریقے سے اپنے گھر تراشے ہوئے تھے مدائن سالح لکھیں گے تو وہ آ جائے گا پورا کا پورا یہ کس جگہ کے اوپر ہے یہ ٹھیک ہے یہ مدینہ اور شام کے درمیان کا علاقہ ہے مدینہ اور شام کے درمیان ہر آتا ہے مدائن سالے یعنی مدینہ سے اوپر آپ جو نارتھ کی طرف جاتے ہیں تو اس طرف آپ انسان سوچتا ہے کہ یہ اتنے ہزار سال پہلے لوگ اور کیسکتے ان کو گھمنٹ تھا اپنی عقل کے اوپر ٹھیک ہے اس کا آغاز حروف مقاط سے ہوگا ٹھیک ہے حروف مق یعنی وہ جو شروع میں جس طریقے سے ہوتے ہیں ٹوٹے ٹوٹے جو الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں اور اس کے معنی یہ کیا ہے یہ انسان کی سارا کا سارا انسانیت کا وہ ہے نا کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی ہے انسانیت کی پیدائش کیسے, ہے؟, کی پیدائش کیسے ہے پوری کی پوری ٹھیک ہے تو حساد ایسا کیسا ذکر کیا جائے گا اس طرح فرشتوں نے سجدہ کیا شیطان نے انکار کیا شیطان مردود ہوا ٹھیک ہے پھر اس نے جو ان کو نکالا گیا تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے نکالا گیا اس نے بدلہ لینے کا سوچا کہ میں اب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کروں گا پھر میں حضرت آدم السلام کو آیت نمبر انتالیس کے اندر یہاں پر ذکر ہوگا یہاں پر جب جائیں گے تو آیت نمبر انتالیس میں ٹھیک ہے تو اس نے یہی بات کی کیا کہا کہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا میں لوگوں کے لیے گمراہی کا، ان کو آراستہ کر دوں گا اور سب کو بہکا دوں گا اللہ تعالیٰ اللہ سے کہا شیطان نے کہ جیسا کہ آپ نے مجھے جو ہے نا یعنی دیکھو کیسا ظالم ہے اللہ کے لئے ذکر کرے گا کہ آپ تم نے, مجھے, تم نے مجھے گمراہ کیا ہے یعنی یہ نہیں کہتا کہ میں خود اپنی سرکشی کی وجہ سے گمراہ ہوں, ہوں تو اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے کہ پرور دگا جیسے تو مجھے گمراہ کیا میں لوگوں کے لیے گمراہی کو راستہ کر دوں گا آئٹ نمبر انتالیس کے ذکر آئے گا پھر اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو کہا کہ تم, جو, تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے نا وہ کر لو جو میرے بندے ہیں ان پر تو تمہارا کوئی داو نہیں چلے گا یعنی اس سے یہ بھی پتا چلے گا کہ جو اللہ کے بندے ہیں حقیقی مانوں میں جو واقعی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو شیطان ان کو بہکا نہیں سکتا شیطان ان کو بہکا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص حفاظت ہو جاتی ہے ان کی اور جو اب شقی ہیں یعنی بدبخت لوگ ہیں فطرت کے قبیس ہیں وہ شیطان کا اتباع کریں گے ٹھیک ہے جنت کا ذکر بھی آئے گا جنت جنت جیسی امن اور سلامتی اور راحت اور اطمینان کا ٹھیک ج... ہے پو... اور یہ ایک چیز جو انسان کے لیے وہ ہے وہ انسان کتنا مرضی گنہ گار کیوں نہ ہو وہ کبھی بھی اللہ تعی کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اور آئے کا آیت نمبر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں اور یہ کہ میرا عذاب دردناک ہے یعنی یہ بھی ذکر کیا جائے گا لیکن پہلے بتا دیا کہ میں والا اور مہربان ہوں تو پہلے رحمت کو ذکر کر دیا بخشنے کی اوپر تو وہ عذاب کو بھی ذکر کر دیا بعد میں پھر ٹھیک ہے اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوگا اور وہ ہم پڑھ چکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے فرشتے جو آئے تھے اور ان کو بتایا تھا آ کر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا اٹھا کر لے آئے کہ کھاؤ بڑے مہمان نواز تھے تو فرشتوں نے, انہوں نے وہ ہاتھ نہیں آگے بڑھا رہے تھے تو انہوں نے کہا بھئی تم کھاتے کیوں نہیں ہو وہ گھبرا گئے کہ میرے دشمن تو نہیں ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم تو فرشتے ہیں اور ہم حضرت لط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے ہیں اور ان کو برباد کرنے کے لیے آئے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اساکق علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی یعنی ان کے بیٹے کی خوشخبری دی تھی تو یہ ذکر بھی آئے گا تو یہ جو ہے یہ پورا کا پورا ایک وہ ہوگا پھر فرشتے وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتانے کے بعد حضرت لط علیہ السلام کی بستی کی طرف گئے اور ان سے کہا کہ ابھی آپ راتوں رات نکل جائیے رات کو رات بستی سے نکل جائیے کیونکہ یہ بستی والے اتنی سرکشی میں پڑ چکے ہیں کہ ہم اب ان کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہوا حضلط الاسلامہ کے صحیح سے ذکر ہوگا وادی ہجر کے رہنے والوں کے بارے میں یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی ذکر ہوگا نام بھی ان کے پہ رکھا گیا ہجر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ٹھیک ہے بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھی معاضہ دکھائے گئے اتنا بڑا معاوضہ خود اپنا خود من چاہا معاوضہ مانگا تھا کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے بچہ دے ایسا کر کے دکھاؤ تو اون ہوئی اس کی وہاں پہ بچے کی ولادت ہوئی یہ ساری چیزیں ہوئیں ٹھیک ہے اب چیز اونٹنی کا چٹان سے برامد ہونا کتنا بڑا معاوضہ ہے اونٹنی چٹان میں سے نکل رہی ہے ایک چیز پھر چٹان سے نکلی فورن بچہ بھی یعنی اس کی ولادت بھی ہوئی بچے کی پھر تیسری بات کہ وہ جو اونٹنی تھی تھی بھی بہت بڑی تھی جسامت بھی بہت بڑی تھی اس کی یہ تیسرا بڑا وہ تھا پھر چوتھی بات یہ کہ وہ اونٹنی اتنا دودھ دیا کرتی تھی کہ یہ سارے مدائن سالے والے اس کے دودھ سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے اتنا زیادہ دودھ تھا اس اونٹنی کا اتنے یعنی ایسی جامع موجودات تھے اس کے اندر اتنے موجات پھر بھی ان لوگوں نے قدر نہ کی اور اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا پھر عذاب آیا تھا ان لوگوں کے اوپر آخری جو رکوع آئے گا سورہ ہجر کے اندر اس میں نعمت قرآن کا ذکر ہے نعمت قرآن کا ٹھیک ہے اور یہ چیز کہ جسے یہ نعمت حاصل ہو جائے اسے مالداروں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے یعنی جس کو قرآن کی نعمت مل ملتی اس کو مالداروں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو قرآن کے اوپر اختتام بھی اس کا ذکر قرآن کے اختتام پر, پر ہوگا یعنی سرحر کا اور یہی چیز کہ یہ جو اصل چیز ہوا ہے کہ جو آدمی جس کو اللہ تعالی نے قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے دی تو اس کے لیے ساری بھلائیاں حاصل ہو گئی اس کو ساری بھلائیاں حاصل ہو گئی اس لیے بے شک ہم چھوٹا موٹا بھی اگر پڑھ رہے ہو تو اس کو بھی معمولی نہ سمجھا کریں کہ بھئی ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہم تو کچھ نہیں پڑھ رہے یہ بھی اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک طرف لاکھوں روپیہ ہو اور ایک طرف قرآن کی چند آیتیں سننے کو مل جائیں تو قرآن کی جو چند آیتیں سننا ہے یہ بہت بہتر ہے کہ وہ لاکھوں روپئے سے قرآن کی نعمت اس کو مل جائے اس لیے ان چیزوں معمولی نہ شمولی نہ سمجھیں ٹھیک ہے تو اب ہماری شروع ہو رہا سورہ ہجر سورہ ہجر شروع ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اصل میں تو تیرواں پارہ ہے بالکل تیرہویں پارے کا اینڈ آتا ہے سورہ سورہجر کی یعنی یہ سات آیات آئیں گے ٹھیک ہے نا تو وہ تیرویں پارے کا بالکل اینڈ کے اوپر سورہ سورہجر مکی سورت ہے آیات اس میں ننانوے ہیں رکو اس کے چھ ہیں اب پہلے جو رکوع آ رہا ہے اس کا خلاصہ سمجھ لیجئے کہ پہلے رکوع میں کیا بات کیا کی جائے گی سب سے پہلے ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے اور میں نے آپ سے پہلے ارض کر دیا تھا کہ یہ عمومی طور پر ہوگا آپ نوٹ کیجئے گا جن جن صورتوں کے شروع میں حروف مق آئیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو قرآن کریم کا ذکر آئے گا اس کے اندر الف لام میم ضالکل کتاب ٹھیک ہے اور جتنی میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کب سے بتا, یعنی جتنی پیچھے چل رہے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو الخلام ر تل کا آیات الکتاب اسی طرح ہر ایک اس میں چیلنج وہ چیلنج یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن پاک کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو اگر یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو ہم حروف مقطعات ذکر کرتے ہیں یہ ہے حروف مقطع بتا دو اگر کسی انسان نے بنایا تو وہ بھی تمہارے جیسا انسان ہوگا تو تم بھی ایسا کلام بنا کر دکھا دو تو نہیں دکھا سکتے تھے تو فوراً ہی اس لیے قرآن کا ذکر علی حروف مقاط کے بعد ذکر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے ایک چیز تو یہ ہو جائے گی اور ایک ہی آیت تھی یہ تیرویں پارے کی بالکل آخر کے اندر ٹھیک ہے نا یعنی پھر چودہ پارہ شروع ہوتا ہے روباما سے چودواں پارہ صرف ایک آیت سورہ ہجر کی آئی اس کے اندر نا ایک آیت جو بالکل آخری آیت تیرہویں کی بالکل آخر کے اندر ایک آیت آئے تعیق چودہ پارہ شروع ہو جاتا ہے دوسری آیت سے ٹھیک ہے قیامت کے دن مشرقین یہ کہیں گے کافر یہ سوچیں گے کہ کاش کہ ہم دنیا میں مسلمان ہو جاتے ٹھیک ہے یہ کہا جائے گا کہ آپ ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دو ٹھیک جتنے مزے اڑا رہے ہیں ان کو مزے اڑانے دو ان کی خیالی امیدیں ہیں یہ اپنی غفلت میں پڑے رہے ہیں یہ جان لیں گے قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی اس میں ذکر کیا جائے گا کہ ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تھا اس کے لیے ایک معین وقت لکھا ہوا تھا ہر بستی والوں نے یہی کہا کہ کب آئے گا عذاب ہر اپنے پیغمبر سے اس طرح کہتے تھے بھائی تم عذاب کی باتیں کرتے ہو ہم اتنے سرکش ہو چکے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا عذاب لے آؤ عذاب کیوں نہیں آتا تو یہاں پر بھی وہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہوتا ہے ایک وقت مقرر ہے وہ اس سے پہلے نہیں آ سکتا نہ اس سے بعد میں ہوتا ہے نہ اس سے پہلے ہوتا ہے جو وقت اللہ نے مقرر ٹھیک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے وہ کہتے تھے کہ, کہ نازب اللہ آپ مجنون ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے ٹھیک ہے نا اگر یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی یوز یہ مجدور قانون ہے تو بھائی اگر اس پر فرشتے آتے ہیں تو تمہارے پاس کیوں نہیں آتے تمہارے پاس ٹھیک ہے تو, تو یہ سارا کا سارا اس میں ذکر ہو رہا ہے ٹھیک اور یہ بھی ساتھ ذکر ہوگا کہ قرآن پاک ہم نے نازل کیا ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ آیت آپ سنتے رہتے ہیں اننا نحم و نزل ذکر و ان نا ٹھیک ہے اور میں نے اس کے اوپر آپ کو ایک قصہ بھی سنایا تھا یاد ہوگا کہ ناظرہ تھا مسلمان علما کا مناظرہ ہو رہا تھا عیسائی پادریوں کے ساتھ عیسائی پادریوں کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا جہاں پر مولانا قاسم نوتوی رحمتہ اللہ علیہ آ تھے یہ میں نے مناظرہ سنایا بھی تھا آپ کو کہ مناظرہ جو ہوا تھا اور واقعی اعتراض تو بڑا کمال کا اعتراض کیا تھا انہوں نے تھا لیکن حضرت قاسم رحمتہ اللہ نے بڑا یہ کیا تمہارا اعتراض ہے ٹھیک ہے جن ساتھیوں کو پتا ہے اگر ہوا تو انشاءاللہ دوبارہ سنا دوں گا آپ کو تو یہ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے دل کا اس میں اشارہ ہوا کرتا ہے اس میں اشارہ یعنی کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے پوائنٹ کرنے کے لیے اشارہ ٹھیک اس میں اشارہ ایک ہوتا ہے آیات آیات کی جمع آیات یعنی قرآن پاک کی آیات جس طرح کہتے ہیں ٹھیک ہے مبین کہتے ہیں مبین ہوتا ہے کہ واضح یا روشن مبین کا ماننا ہوتا ہے واضح یا روشن ٹھیک ہے آگے آئٹ نمبر دو میں روباما ٹھیک ہے روباما یو یون یودو جو ہے نا یہ آئے گا یعنی تمنا تمنا کریں گے تمنا کریں گے روباما یودو ایک وقت آئے گا کہ یہ تمنا کریں گے کافر ٹھیک ہے اب دیکھیے ذرا اسلام رسلام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین یہ اللہ کی کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں تلک آیات الکتاب یہ اللہ کی کتاب و قرآن مدین اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں روباما لوکانسلم ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنا کریں گے روباما يَو... بڑی تمنا کریں گے کون الزین کفرو جو جنہوں نے کفر اختیار کیا لو کانو مسلمین کے کاش وہ مسلمان ہوتے لو لو جو ہے نا یعنی یہ ماضی کے اوپر لو کانو مسلم کے کاش کے وہ مسلمان ہوتے یعنی آخر میں پہنچ چکے ہوں گے تو اس طرح کریں گے تو آگے ہے آئٹ نمبر تین زر کا لفظ آئے گا زرہم کا مطلب ہے کہ چھوڑ دو چھوڑ دو ان کو زر امر ہے اور ہم ضمیر آگے آ رہی ہے تو یعنی آپ ان کو ایک حضوصوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کافروں کو چھوڑ دیں یا کلو کا مطلب ہے کہ کھائے پیئے یا تمتاؤ کا مطلب ہے نفع اٹھائیں ٹھیک ہے وہ یو المل ٹھیک ہے یو تو یو جو ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے یو الوم کہ ان کو ان کی امیدوں نے غفلت میں ڈال رکھا ہے عمل کہتے ہیں امید کو عمل کہتے ہیں امید کو اور ظل جو ہوتا ہے یہ مراد ہے غ... یعنی غفلت میں ڈالنا ٹھیک ہے نا ظلم یل ہے اور ہم ضمیر ہے آگے اصل میں ٹھیک ہے ہیم ضمیر ہے اور یو جو ہے اصل لفظ تھا وہی بات اب دیکھیے ذرا ذ... ذر ظر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان, انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو کیا کیا کریں یا کلو کہ پیے یعنی خوب کھا لیں وہ اور مزے اڑا لیں وہ اور خیالی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں فسع فیا علام کیونکہ انکریب انہیں پتہ چل جائے گا فسو فیا علام کی انکریب انہیں پتہ چل جائے گا کیا چیز پتہ چل جائے گی مطلب کہ اس کی جو ہم نے دنیا میں جتنے عیاشی کی اس کی حقیقت کیا تھی کچھ بھی نہیں تھا ایک مچھر کا پر بھی نہیں دنیا تو ایک مچھر کا پر بھی نہیں ہے دنیا تو ان کو پتہ چل جائے گا وما اہلک نام کر یتین وماں اہلک نام کر یتی اللہ وال معلوم اور ہم نے جس کسی بستی کو ہلاک کیا تھا اس کے لیے ایک معین وقت لکھا ہوا تھا کریا کہتے ہیں بستی کو کتاب معلوم یعنی ایک معین وقت یعنی لکھا ہوا ہونا معلوم اور کتاب مطلب لکھنے سے تو ایک معین وقت اللہ نے لکھا ہوا تھا اور وہ وقت کیا ہوتا ہے جو نہ وقت سے پہلے آ سکتا ہے نہ وقت کے بعد ما تسبک من امتن اجلحہ وما يستاخرون ما ماں تسبیکو سبا کا یس سبا کا یس کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے آگے نکلنا اسی لیے عربی کے اندر مسابقت مسابقت کیا ہوتی ہے ریس لگانا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے تو یہ مسابقت ہوتی ہے کہ ایک سے آگے تو تسبکو کا مطلب ہے کہ آگے نکلنا اور یستاخر ٹھیک ہے نا یستاخرون مؤخر لیٹ ہونا تو ماں تسوک من امتن اج لہا وماں یستاخرون کوئی قوم اپنے معین وقت سے نہ پہلے ہلاک ہوتی ہے اور نہ اس سے آگے جا سکتی ہے ٹھیک ہے نا یعنی نہ تو موین وقت سے پہلے ہلاک ہوتی ہے اور نہ موین وقت یعنی اس سے آگے نہیں جا سکتی یعنی موین وقت کے بعد ہلاک نہیں ہو سکتی تو جو بھی ہوگا این اس وقت کیوں ہونی ہے ہماری جو موت لکھی ہوئی ہے اللہ نے ایک ایک سیکنڈ لکھا ہوا ہے ایک ایک سیکنڈ سیکنڈ کیا مائکرو سیکنڈ جو ہے سیکنڈ کے بھی مائکرو سیکنڈ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ٹین ریس ٹو پار مائنس سکس جو ہے مائکرو تو سیکنڈ کا بھی دس لاکھ گنا چھوٹا جو حصہ ہے تو وہ بھی اللہ نے لکھا ہوا تو وہ ایک منٹ سے پہلے تو امت جو بھی ہلاک ہوگی جیسے بھی پہلی امتوں نے بھی کیا جو کچھ تو ایک نہ منٹ پہلے موت آئے گی نہ ایک منٹ بعد آئے گی وہ کو اور یہ لوگ کہتے ہیں یا ائیو اللہزی یا ایو الزی اے وہ شخص یعنی اللہ نزلہ علیہ ذکر کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے نزلہ علیہ ذکر کہ جس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے ان نقل کہ تم یقینی طور پر مجنون ہو یعنی یہ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوزب اللہ اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے کہ آپ یقینی طور پر مجنون ہو تو اس کی آگے وہ بتایا جائے گا ٹھیک ہے لو ماں لو ٹھیک ہے نا لو ماں تاطینا بل ملا ایک کا مطلب میں نے بتایا تھا نا تاتی اتایاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا اور اگر اس کے سلے میں با آ جائے اس کے بعد با آ رہی ہو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا اتایاتی ویرا پہلے یہ یعنی یہ آتا خالی اتا یاتی ویرا ذکر ہو تو مطلب ہے آنا لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تاطینا آیا پھر बारी یہ پیچھے تو لے کے آنے کے आएंगे گے اور ان کنتا من سوادین सच्चे سچے کو کہا جاتا ہے تو لو ماتا تین ابل ملا اکا تھی ان کنتا من سوادین اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمارے تو, تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے ٹھیک ہے لو ماتا تین ابل ملا اکا تھے یہ ایسی باتیں کرتے تھے ایسی باتیں کرتے تھے کہ اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اس کے پاس فرشتے آتے ہیں یہ کہتا ہے میرے پاس فرشتے آتے ہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں تم واقعی مجنون ہو کہ اگر تمہارے پاس واقعی فرشتے آتے ہوتے تو تم ہمیں بھی فرشتے دکھاتے کہ اس طریقے سے فرشتے آ رہے ہیں تو ہمیں دکھا دیتے آپ لوگ ماتعل نہیں کہتے کہ بھائی تمارے پاس کیوں نہیں لے کے آتے ہو انکنتا منصادین اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس لے ہو ان فرشتوں کو اور بتاؤ کہ ہاں جی یہ فرشتہ ہے جبریل علیہ سلام آئے ہیں انہوں نے یہ ابھی قرآن پاک میرے پاس لائے ہیں تو اس قسم کی باتیں یہ وہی بات جو بنی اسرائیل نے کی تھی بنی اسرائیل نے حضرت مسا السلام سے حضرت مص علیہ السلام سے وہ کی تھی کہ بھئی آپ کہتے ہو کہ میں جا کے اللہ تعالیٰ سے میری ہم کلامی ہوتی ہے تور پہاڑ پر تو ہم کیسے آپ کی بات مان لیں ہمیں بھی لے کے جائیں تب مانیں گے حضرت حضرت علیہ السلام نے کیا کیا تھا ان کا ساری تو قوم نہیں جا سکتی ستر بڑے سردار جو تھے ان کو جمع کیا لے گئے اور وہاں پر ان سے جب ہم کلامی ہوئی پھر جب واپس بھی آئے تب بھی ستر سرداروں نے بھی آ کے کہہ دیا کہ واقعی ایسی بات ہوئی پھر بھی قوم نے انکار کر دیا پھر کوہ پہاڑ آ گیا تھا کوہ پہاڑ ان کے سروں پر آ گیا تو یہ اس قسم کی یہ باتیں ان کی بھی وہی اگر آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں تو ہمیں بھی دکھائیے ذرا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات بتائی جا رہی ہے آیت نمبر آٹھ میں نزلو نزلو کا مطلب یہ متکلن کا سیگا ہے یہ نازل کرنے کے نزل اللہ یونزل ٹھیک ہے نا اتارنے کے معنی نازل کرنا ایزم منظرین منظرین کا لفظ آئے گا منظر یعنی محلت دیے ہوئے محلت دیے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ مفول کا سیگا آئے گا محلت کے اس میں آئے گا ما نزل الملا اکاطا ماں نزملائے کا تھا بالحق ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں تو برحق فیصلہ دے کر اتارتے ہیں ماں نزل الملائے ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو الا بالحق مگر حق کے ساتھ تو نفی نفی آ رہی ہے تو کیا ہو جاتا ہے مثبت تو ترجمہ کیسے ہو جائے گا ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں تو برحق فیصلہ دے کر اتارتے ہیں وماں قانوز منظرین اور, اور ایسا ہوتا تو ان کو مہلت بھی نہ ملتی وما قانو عزم منظرین یعنی اگر ایسا ہو جاتا تو ان کو مہلت بھی نہ ملتی ٹھیک ہے مطلب یہ کہ اگر ان کو واقعی فرشتے دکھا دیے جاتے اور پھر بھی یہ نام مانتے تو پھر تو اللہ تعالی کا عذاب آیا کرتا ہے جب من من چاہا معجزہ مانگا کرتی ہے قوم نبی وہ موضاء دکھا دیا کرتا ہے تو پھر قوم کو مہلت نہیں ملا کرتی اصل ایمان تو ایمان بالغیب ہے اصل ایمان ایمان بالغیب ہے جب سامنے کیا ایمان لانا ہوا سامنے تو فرون نے بھی ایمان لیا کہ وہ کی تھی کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں جان نکل رہی ہے کلزم کے اندر ڈوب رہا تھا کلزم میں ڈوبتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے کہ میں بھی ایمان لا رہا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے ہیں تو میں بھی اس پر ایمان لے آئے تو سامنے تو ہر کوئی ایمان لے آئے گا اصل تو ہے کہ دیکھے ایمان بندہ لے کر ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں تو برق فیصلہ دے کر اتارتے ہیں اور ایسا ہوتا تو ان کو مولت بھی نہیں یعنی اگر فرشتے اترتے ہوئے یہ دیکھ لیتے نا تو ان کے اوپر پکا عذاب تھا پھر تو اسی وقت یہ عذاب ان کے اوپر آنا تھا پھر ان کو ملط نہ ملتی نسل نہ ذکر ان لہو لہا فضون حقیقت یہ ہے کہ یہ یعنی یہ ذکر یعنی قرآن ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ وعدہ فرما لیا اس لیے قرآن پاک کے اندر ذرا بھی کسی ہلکے سے اس کو کہتے ہیں نا ایک اللہ کہتے کسی شوشے کا بھی شوشہ مطلب چھوٹے موٹے کوئی وہ ہے اس کی بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی کہ جیسا اللہ نے اتارا ویسا ہی امت کے اندر محفوظ چلا آ رہا ہے قرآن اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک تو زیادہ تھا ناوز باللہ اس کو کسی حضرت ابو بکر کی بکری نے کھا لیا تو دس پارے وہ کھا گئے اور اب جو ہمارے امام صاحب آئیں گے تو وہ دس پارے لے کر آئیں گے تو اس میں پتا چلے گا امت کو صحیح قرآن اس وقت ملے گا اب خود سوچئے کہ جو قرآن کی اس کی قائل ہوں کہ جی قرآن پورا ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو وہ کیسے لوگ ہوں گے وہ کس قسم کے لوگ ہیں اللہ خود کہہ رہے ان نزلہ ذکر و اَََ اللہ اللہ حافظ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں پہلی جو قرآن اتری تھی کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی ان کے بارے میں یہ ایسی بات نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے حفاظت کا انتظام کیسے کیا گیا ایک تو قرآن پاک حفظ کے حوالے سے ہوا لکھنے کے اندر بھی آ گیا سب سے بڑا ذریعہ تو حفظ کا ذریعہ ہے کہ اگر قرآن پاک کو کوئی ختم بھی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سینوں کے اندر اس کو محفوظ کر دیا ہے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی چھ چھ پانچ پانچ سات سات آٹھ آٹھ سال کے بچے اور قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ قرآن کریم کا زندہ معاوضہ ہے یہ بات قرآن کریم کا زندہ معاوضہ اب آگے یہ بتایا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مختلف گروہوں کے اندر یعنی پیغمبر بھیجے جا چکے ہیں تو وہ ذرا آئت نمبر دس ولاکد ارسل من قبل کا فیشیل اولین ٹھیک ہے ولاقد ارسل من قبل کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم سے پہلے بھی پچھلی قوموں کے یعنی من, من قبل کا یعنی آپ سے پہلے بھی ولاقت ارسل ہم نے بھیجے تھے ٹھیک ہے ہم نے بھیجے تھے کون کن کو بھیجا تھا پیغمبروں کو ولاکت ارسل قبل فیشی الا <الْأَوَّلِين> ہم نے تم سے پہلے بھی پچھلی قوموں کے مختلف گروہوں میں اپنے پیغمبر یعنی بھیجے, بھیج, یعنی بھیجے تھے یعنی ہم یہ بھیج چکے ہیں کہ ہم آپ سے پہلے بھی مختلف گروہوں میں پیغمبر بھیج چکے ہیں رسول الا قانوب ہی یس تحزیون اور ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آتا تھا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں وَمَا ماں یاتی رسول نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول اللہ قانوب استاذ مگر یہ اس کا استحزا کیا کرتے تھے. مزاق کرتے تھے تو پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا اس لیے اگر دین داروں کی ہلکا سا کوئی اگر کوئی مذاق اڑاتا بھی ہے تو اس میں پر پریشان نہیں ہونا چاہیے پریشان نہیں ہونا چاہیے ہم کس شمار میں اور کس قطار کے اندر کہ جب نبیوں کو نہیں چھوڑا گیا تو اگر ہمارا مذاق لوگ اڑائیں تو ہمیں اس بات پہ فوراً ہی گرم نہیں ہو جانا چاہیے فوراً گرم نہیں ہو جانا چاہیے انبیاء کو نہیں چھوڑا گیا تو ہم کون سے شمار میں اور ہم کون سی قطار کے اندر ہیں یہ جو ان کی جو مطالبات ہیں نا کے سارے ضد پر مبنی تھے بھائی تمہیں ایمان نہیں لانا تو ایمان نہ لانے کے بہانے ڈھونڈتے تھے اچھا یہ دکھا دو یہ دکھا دو یوں کر دو ایسے کر دو اگر فرشتے تو اترنا درکنار اگر ان کو خود آسمان پہ بھی لے جایا تھا نا تو تب بھی ایمان لانے والے نہ تھے جی؟ ایسی باتیں تو ان کے لیے تو کوئی ایسی کوئی وہ نہیں تو اس کزالقوفی پچھلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ چلا آیا ہے پچھلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ چلا آیا ہے وَ فتحم باب منسما ولا فتح نہ علیہ باب منسما فضلوفی یا رجون اور اگر بالفرض ہم ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں فضلوفی ہے یا اور وہ دن کی روشنی میں اس پہ چڑھتے بھی چلے جائیں یعنی دن کی روشنی میں اس میں چڑھتے بھی چلے جائیں لکولو تو کیا تب بھی یہی کہیں گے ٹھیک ہے ان نما بل نہ قومن مسورون تب بھی کیا کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے سکرت ابسار ہونا یا نظر بندی کر دی گئی ہے ہمارے اس پر بل نہ نقم و بلکہ ہم لوگ جادو کے اثر میں آئے ہوئے ہیں آسمان پر بھی چلے جائیں نا اگر آسمان پر بھی چلے جائیں تو تب بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا اس وقت بھی کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈیں گے کہیں گے نہیں نظر بندی ہو گئی ہے فرشتے بھی دیکھ لیں گے نہ تو کہیں گے نظر بندی تھی فرشتے نہیں تھے ویسے ہی دیکھا اور یا یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں اصل میں ہمارے اوپر جادو ہو گیا تھا اس لیے ہمیں نظر ایسے آ رہا تھا تو انہوں نے صرف بہانے ڈھونڈنے ہیں ٹھیک ہے جی آگے بتایا جائے گا ایک رکو اللہ کا مکمل ہوا نمبر سولہ آئت نمبر سولہ آسمان کو اللہ تعالی نے ظاہری سجاوٹ دی یا رجون کا مطلب ہے اوپر چڑھنا ٹھیک ہے نا اوپر چڑھنے کے معنی میں میراج میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا میراج کیا کہتے ہیں سیڑھی کو سیڑھی عروج لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا اروج سوال ہے تو یہ عروج یہ سے یار جون. کا مادہ ہے آراجاج. اس لئے مادہ پہچاننا بڑا ضروری ہوتا ہے مادہ کو آپ تو اس سے کئی الفاظ آپ کے سامنے اس کا ترجمہ آنے لگ پڑتے ہیں مادہ کو پہچانے کہ اس کا اصل مادہ کیا ہے مادہ تھا تو ترجمہ اس کا وہ مختلف بابوں میں جانے کا مختلف ہوتا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ ترجمہ ایک ہی چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اسمان کو اللہ تعالی نے ظاہری طور پر ستاروں کے ذریعے سے اس کو اس کو خوبصورت بنایا ہے ستارے ہمیں نظر آتے ہیں رات کے وقت ایسے ہی ہے جیسے کہ رات کے وقت آپ اگر کسی جگہ کے اوپر جاتے ہیں تو چھت کے اوپر فانوس لگا دیا جاتا ہے تو فانوس لگایا جاتا ہے خوبصورتی کے لیے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کے اوپر بھی کیا لگا دی مختلف ستارے آگے برج جو بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آسمان ستاروں سجے ہوا میں نظر آتا ہے تو یہ چیزیں وہ ہوں گی میرے خیال میں ہم بعد میں کر لیں گے آج پھر ہم آگے اس کو شروع کر لیتے ہیں سر کو اتنا ٹھیک ہے ایک رکو کیونکہ پھر مجھے خیال آ گیا کہ آج تو ہمیں جمعرات بھی ہے تو وہ پھر حضرت کا بیان بھی ہونا ہوگا جی سرف والے ساتھی ہینڈ ریس کریں سرف والے ساتھی اچھا مولانا قاسم نوتی رحمۃ اللہ کا واقعہ سنا دوں وہ یہ ہے برج بروج ہوتے ہیں نا بروج بروج جس کو کہتے ہیں نا یہ جو آپ دیکھتے ہیں جی برج جوزا پھر جو ایسا کہتے ہیں سور حمل مختلف نام وغیرہ ذکر کیے جاتے ہیں یہ اخباروں میں بھی آئے ہوئے تھے آج کا دن کیسے گزرے گا آپ کا ڈرامے ہوتے ہیں ٹوٹل وہ ہر ایک کے وہ مسلم ہو کر کے ہر بندے کے لیے ہی آپ کا دن ایسا گزرے گا ایسا گزرے گا ٹھیک ہے تو وہ برج کے حوالے سے یہ برج یعنی برج کیا ہوتے ہیں اصل میں تو یہ کلے کو کہتے ہیں کلا کلا ٹھیک ہے نا یعنی جو اس کو اردو زبان میں لوگ قلعہ بولتے ہیں لیکن یہ عامی زبان ہے قلعہ اصل جو لفظ ہے آپ لغت میں دیکھیں گے اردو کی فروز الخات وغیرہ میں تو لفظ آپ کو ملے گا کلا لفظ ملے گا ہاں ہاروسکوپ کی ہوتا ہے ہاروسکوپ نہیں تو وہ ہاروسکوپ جو ہے تو یہ لفظ ہے کلا تو اصل تو برج اس کو کہتے ہیں لیکن ستاروں کا جھمگٹا جو ہوتا ہے تو اس کو ایک برج کہہ دیا جاتا ہے تو وہ آسمان کے اندر انہوں نے بنائے گئے کہ جی بارہ برج ہیں سورج ہر مہینے ایک برج کے اندر ہوتا ہے ہر مہینے ایک برج میں ہوتا ہے زمین تو ہمیں نظر ایسے آتا ہے زمین گھومتے ہوئے آگے چلی جاتی ہے جیسے سڑک کے اوپر آپ, زم... آپ سڑک گول چکر لگا رہے ہو درمیان میں آپ نے کوئی چیز رکھی ہوئی ہو تو آپ جنو آگے چلتے جائیں گے تو آپ کو وہ جو گول چیز ہے نا وہ پیچھے مختلف اس میں نظر آئے گی اس کی بیک گراؤنڈ مختلف ہو جائے گا بیک گراؤنڈ مختلف ہو جائے گا اس کا تو اس طریقے سے سورج ہمیں مختلف اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی ابھی اس ستاروں کے جھمگٹے میں ابھی اس ستارے کے جھمگٹے میں ابھی اس ستارے کے جھمگٹے میں تو زمین ہم گھوم رہے ہوتے ہیں میں زمین جا رہی ہوتی ہے سال بھر جو چکر لگاتی ہے جی, ہیانس داؤن, ہیانس داؤن. اچھا ڈاؤن ڈاؤن مولانا قاسم نوتری احمد اللہ علیہ کا واقعہ میں جلدی سے بتا دیتا ہوں <تصح> <تصح> وہ یہ تھا کہ یہ جب انگریز آئے تھے تو یہ اصل میں عیسائی پادریوں کو بھی ساتھ لایا کرتے تھے اور وہ آ کر کچھ مشنریز کے طور پہ کام ہوا کرتا تھا یہ اسپتال وغیرہ بنائے کرتے تھے کچھ لوگوں کو اس طریقے سے پھنسایا کرتے تھے اور وہ لوگوں کو اس طرح کرتے تھے اور علماء کے لیے مناظرے کے لیے وہ اپنے پادریوں کو بلایا کرتے تھے تو ایک دفعہ ہوا یہ کہ ان لوگوں نے مسلمانوں پر اعتراض کر دیا عیسائی پادری تھے انہوں نے مسلمان علماء پر اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے تو آپ اس ایک آیت پیش کرتے ان نہ نحم و نزل نہ ذکر و ان لہو لحاف کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے تو یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان نانا نزل نل بلکہ ذکر کا لفظ استعمال کیا اور ذکر کے معنی ہوتے ہیں پڑھنے کے معنی ہوتے ہیں یاد کرنے کے معنی ہوتے ہیں نصیحت کے معنی ہوتے ہیں یاد کرنے کی چیز نصیحت کی چیز ذکر تو یاد کرنے کی چیز تو تورات بھی ہے زبور بھی ہے انجیل بھی ہے اور نصیحت کی چیز تورات بھی ہے زبور بھی ہے انجیل بھی ہے اس کو آپ خاص قرآن پاک کے ساتھ کیوں خاص کرتے ہو آپ قرآن کے ساتھ کیوں خاص کر رہے ہو اگر حفاظت کا ذمہ ہے تو چاروں کتابوں کا ہے اگر نہیں ہے تو کسی کا نہیں ہے آپ یہ ذکر کے لفظ سے آپ اس قرآن پاک یہ کیا جواب دیں سر کیا جواب دیں تو ایک صاحب آئے سادہ سے تھے بالکل سادہ سے انہوں نے کہا کہ یہ بھی کیا بات ہے مسجد میں آئے تو پوچھا کہ کیا ہے تو کہا کہ جی تمہیں کیا پتا تمہیں... انہوں نے بڑا مشکل ہمارے اعتراض کر دیا بڑا کر دی. انہوں کہا, کیا, انہوں کہا, تمہیں کیا پتا لوگ پہچانتے نہیں تھے رحمت اللہ علیہ کو بڑے سادہ راہ کرتے تھے بہت سادہ راہ کرتے تھے کوئی پہچانتا نہیں تھا اسی لیے وہ آپ نے سنا بھی ہوگا واقعہ وہ جب انگریز ان کو پکڑنے کے لیے آئے مسجد کے اندر ہی یعنی جس جگہ پہ تھے کہ قاسم کو تو نہیں دیکھا تو یہ से سی ہٹے ادھر سے اور کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس جگہ پہ ایسے سادہ رہا کرتے تھے بالکل تو انہوں نے, انہوں نے کہا کہ آپ کیسے جو ہے وہ کرو گے بتاؤ گے پوچھو تو صحیح, بتاؤ تو صحیح انہوں نے کہا یہ اعتراض کیا ہاں, میں جواب دیتا ہوں میں جواب دیتا ہوں انہوں نے کہا اچھا جواب دو تو پادریوں کو کہا کہ یہ تم نے اعتراض کیا ہے یہ تو ہمارا اولا یعنی شروع کا جو بچہ ہے نا وہ بھی بتا دے گا اس کا جواب جو شروع کے بچے ہیں وہ بھی بتا دیں گے اس وجہ سے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نف ذکر کیا نزلنا نزلنا یہ باب تفعیل سے ہے باب تفعیل نزلنا نزلنا یونیورسٹی تنظیل اور ہمیں خاصے پڑھائے جاتے ہیں الاسانیاں وغیرہ میں خاصے پڑھائے جاتے ہیں ہر باب کے کچھ خاصے ہوتے ہیں کہ اس کی ہم میننگز نکالتے ہیں کہ بھائی یہ اگر اس باب سے آ رہا ہے تو اس کا میز میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں تو اس کا ایک خاصا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں تدریج تدریچ کہ جو چیز آہستہ آہستہ نازل کی جائے تدریج آہستہ ایسا, ایسا کیا جائے یعنی تدریج کا مطلب ہے آہستہ ایسا, ایسا کرنا قرآن کے ساتھ باقی جتنی کتابیں بھی اکٹھی دی گئی تھیں باقی جتنی کتابیں بھی ہیں تورات زبور انجیل اکٹھی دی گئی ہیں قرآن پاک آہستہ آہستہ نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نزلنا کا سیگا ذکر کیا انزلنا کا کی بجائے نزلنا خاص طور پر ادھر ذکر نزلنا تو ہم نے ہی اس قرآن کو یعنی تنزیل ہم نے آہستہ آہستہ اس ذکر کو تو آہستہ آہستہ کر نازل ہوئے وہ صرف اسے صرف قرآن پاک ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں رہی ہے تو یہاں سے یہ بات بتائی گئی ٹھیک ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ جو ہے تو مانا رحمتہ اللہ بڑے ایسے اس قسم کے وہ تھے عجیب قسم کی شخصیت تھے ان کا نام بچپن کا نام تھا خورشید کوئی پوچھا کرتا تھا بھئی آپ آ, آپ کا نام کیا ہے تو یہ نہیں بتاتے میں قاسم ہوں قاسم لوگ پہچانتے تھے قاسم اگر قاسم تو کہتے میرا نام آپ کون ہے کہتے ہیں خورشید بچپن کا نام تھا خورشید چھپ کے رہتے تھے بالکل اپنے آپ کو بڑا چھپا کے رکھا ہوا کہ خورشید ٹھیک ہے کوئی پوچھتا تھا کہ جی آپ والے ہیں تو کہتے ہیں الہباد الاحباد تو کسی نے اعتراض بھی کیا حضرت پہ کہ حضرت آپ نے کہا الاہباد کا رہنے والا ہوں آپ نانوتا کے رہنے والے ہیں قصبہ تھا نانوتا انڈیا کے اندر یہ سارے قصبے اکٹھے اکٹھے ہیں سارے کے سارے دیوبان کے قریب تو آپ تو جو ہے نانوتا کے رہنے والے ہیں آپ نے الہباد کیسے کہہ دیتے ہیں تم نے کہا کہ بھائی الہ آباد کا का تم دیکھو الاحباد کا مانا ہے یعنی اللہ نے آباد کیا اس کو الہ آباد الاح سے تو اللہ کا آباد کیا ہوا تو نانوتہ اللہ کا آباد کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہ اپنے نام کو یعنی اتنے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا کرتے تھے بہت نام چھپا کے بس وہ اسی وجہ سے کہ تاکہ ہمارے اکابرین بڑی اونچی شخصیات تھے بہت اونچے اچھا یہ چل بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کہاں سے کہاں چلے گی اب آ جائیں جی